رسول قاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم ب رِّهم رااجع آمًا تُ بالِلهِ صدقللهُ ملا العزين وَصدد قسول إن بِج الكريم الأمين ملا نلیا مو سلو ال مو تسلی تو عليك يا سی يا رسول لا والا عال کب سہاب قیا سیاح حبی بل سلام عل قیا سیا خا تین والا عال کب سہاب قیا سدی مکین کلو بل منی حضرت دی وقار مخدومی حضرت مولانا محمد حنیف صاحب فریدی دامت برکات وزیر سامعین السلام علیکم شاہ برا لدرا روحانی محفل روحانی جلسہ مرد مجاہد محمد مولا نا محمد شدیک صاحب ان دوست نے منعقد و تعالی انجانا خدمت نو صرف قبول لطاف جیڑے بندے ہدایت حاصل کرالا نو مقصد کامیابی بخش جی مہذ نی اراد نا اللہ تعالی اُن ہدایت عطا فرماوے نو سلامت بخشے. وہ حسد اور کینے تو خالی ہو کے گفتگو سنن مما تو اس کثیر اجتماع دے اندر میں جناب دے جو دوشامد خوف اور لالچ تو خالی گلا حق ہاں حقیقت سے مبنی کروں گا موضوع قبل ایک حدیث مبارک سنانا ابن ماجہ شریف دابل ایمان اندر ہے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماند نے ثم فرماندے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو جو ہوں قرآن جو ایماند قرآن تعلیم ایمان ہند قرآن دی تعلیم, تعلیم،, تعلیم، فائدہ کرے گی ایمان نہیں تے قرآن دا پڑھنا پڑھانا لانت پاگ گا او انسان نو رحمت نہیں دے سکتی ول نے فرمایا کئی قرآن پڑھن ہوں جان لانت کردہ وہ دو طبقے ہوں یاد رکھنا جنا قرآن لانت کردہ قرآن پڑھنے قرآن لانت کردہ نے جہیدہ ایمان گلت رکھتے نے قرآن پڑھتے ہیں دوسرے وہ نے جہے قرآن دیا گلوں سے امل نہیں کرتے امل خلاف کرتے ہیں قرآن جنہیں پڑھنگے ان لانت پا آپ نے فرمایا جنہوں نے بارے حدیث قرآن پڑھنے والے قرآن لانت کرتا ہے فرمایا جہاں تراویا پڑھنے پڑھا فرد نماز نہ پوری کر ہوںکہ سمجھو صحابہ کر مالا ایسا پہلو کی سیکھتے تھا ایمان یار ایس وی پریشانی او المیا او اکثر تے دنیا پی انگلش قرآن پہ سیکھتے وہ قرآن سکھ رہے پر ایمان نہیں سکھ رہے صحابہ چل رہے ہیں ایمان دا پتہ ہی کوئی نہیں خان، تو خاں تمن خاں بڑے بڑے مفتی حضرات بڑے بڑے اپنے آپ جناب پی آخر والے آپ جناب جی ہزار آ پندرہ پندرہ ہزار جی یاد رکھنا اللہ تعالی دے فضل و کرم میں دعوی دا کرنا ان دلیل ثابت کرنا میں بغیر دلیل تو گل نہیں کرنا ہوں میں یہ گل بھی نا میرے کو ہزار حد لائ ایک نہیں میں سرو تڑی تما سکنا اللہ تعالی فضل مسلے کہ اج ایمان قتل ہے ہوں قرآن سیکھی پیا پہ لو ایمان سیکھی سر جدو قرآن سیکھتے پڑھ دے سن پھر ایمان نو رونق ملتی سی ہاں ایمان نو کرتاز کی نصیب ہوندی سی یعنی ایمال ایمان پھر کمال نو پہنچتا دن سبھی شاہز آبادی تو لے کے تھلے تکشی فلانا فلانا د فلانا مقرر لگے جے نا نو پیارنا لگے بڑے پی سنیا دا نکاح بھی نہ رہے تو نہ رہے کون چار ایک مقرر مشہور گزرالے کا مشتاق سلطانی मिसाल सिर्फ देख लो ईमान का फिर आने चिश्ती छता कोई किसी छनी अपने का भी लिहाज नहीं रखता सारे बेईमान बनाई बनाई जाता हम क्योंकि मैं अजकल किस्तां कट्ठिया करके रसा मौजूद तरतीब दे रहा آج کل کے مقرر کفری گلط یہ میرا ایک موضوع تیار ہو رہا ہے. تو ملتان دے کی تے میں لگے چلو او کراچی تھا کشمیر تو لائے کے سارے کسٹا جی ہاتھ چڑھ دیا میں حاصل کر کے سن رہا سن کے میں نشان لا رہا بھی کیڑے کیڑے فلانی فلانی تھا سے جھوٹ بولیا کفر کی گمراہی فیلی قرآن حدیث کے خلاف چلیا सारा मैं फिर केसट भरी मिल जाएगी मुश्ताक सुल्तानी की भी केसट मंगाई मैं हम शेर पढ़ता हजरत कमा बैठा रब प्यार कमा बैठा एक तेरे दम बदले गल दुनिया पा बैठा अगो लोग आता उची आवाज न सारे नाल पढ़ोए میںر پکا بچیا نہیں کبالا نال رب پیار کما بیٹھا باللہ من ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بھٹا کفر لگا یا ایمان لگا یہ شاید لگی اچھا بچے گل دنیا اے ہے جی ایمان میں کیوں تو, آٹھے تو ہے کہ جانا نو ایمان دی سمجھ آ گئی وہ قرآن نہیں پڑھے پڑے تو اندر زمیر بول پیا کہ یہ گل دنیا پا بیٹھا نراکف ہو رہے کیونکہ انداز مطلب یہ نکلدا جو اللہ تعالی دنیا بنا کے فس گئے دنیا اندر پی گئی یہ گل نہ چلتی سو نہ مکدی سو ہوں رب خسیا پیا میں شرابل حضرت امام غزالی حجت رحمت اللہ آپ سرکار لکھ فرما نے فرمایا بے علم بندہ شرح گو کرے بے علم بندہ وچ گفتگو کرے ان دے آستے گفتگو کرن تو بہتر ہے دا. جنا تاج العروس لغت دی کتاب لکھی شرح کاموس اس دے پہلی جلد دے اندر مقدمے امام غزالی ملفوظات شریف نقل فرمائے اس دن درے ملفوظ موجود ہے کہ بے علم بندہ شرائچ بحث کرے شرائچ گفتگو کرے اس بحث تے بہتر ہے کہ ایک کرن لالوں زنا تے شراب چکرے کہ وہ زنا شراب کرتی تے گناہگار ہو سی تے جدو شرائچ گفتگو کرتی کفر کر بیٹھتی تے پتا ہی نہیں لگ میں کفر کی تاکلے آپی ختم دو جانوں ختم کرے گا کو سمجھ لگ رہی نگل دی کوئی نا میں کسمیا پیارنا شاعر دیا سننیاں حرام پڑھنیا حرام تکریراں حرام نری لانت نرا کفر نری یہودیت نری جہالت ختاب ہوں سن کرن سن امام احمد رضا جیسے پیر مہر علی شاہ جیسے خواجہ محمد یار جیسے جہے لوگ نبی پاک دی دین, نو دین شریعت نو سن اللہ تعالی دے جناب احکام شرح نمجن والے سن کفر ایمان نو نمجھتے سن معرفت حقیقت نو نمجھتے سن حجی لوگوں کے مزاج نمجھتے سن تباہی نفوس نو نمجھتے سنتا کی بولنا ہے کی نہیں بولنا نہیں دے بیٹھے نے اتھے نام مراد। لوٹے مقصد پیسہ ہے قوم دا مقصد صرف سر سننا صرف سر رہ گیا میرے آقا ای نام دار زمانہ اقدر سی تے یار دین دا منبر دے وارس دا پتا کی ہوں یار ہوں مارفت حق عشق رسالت اتبا رسول <سلام> <سلام> <سلام> صحابہ سلاسا آکھیا گیا جنہ دی, جنا دی, جنا دی, جنا دی جناب خیریت اور افضلیت دی گواہی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس نے دے ہوں زمانہ جدو اگاں چپیا پھر علم تکوا میں یار رہ گیا پھر زمانہ اگے ودیا خالی علم رہ گیا نہ علم تکوا ہوں سر خسرا ڈومے میراسیے لانتی کسے پاسوں ککھ نہیں ان پتا دی چم آخ گی کراچی چ سدو لکھ روپیا بھرو دیو اپنا ایمان بھی چٹ کرو اپنے نکاح بھی توڑاؤں تو تراؤ खुश हो के रुपये भी सट्टी जाने कौ मै ना ईमान सियाने आते बकरियां होवनिया बघ्याड़े बचिया इसलिए सूरत हाल आवाम बकरियां है कि ईमाना चान को जेड़ा फर्क करे हक बातल हा ओ नान चान लेकिन इस दर्जे नमीज खराब समझ आ गई नगयाड़ कौन ने कोई ना। तो बग्यार बग्यार हाकिम दो नंबर पीर दो नंबर मुला तीन तबके बघ्याड़ ने बघ्याड़ तीन अखा ने अखाला बघ्याड़े अन्नी बकरी हो کون بچا ویسے گئی بھی ہے تو خوش بھی ہوں بگیار منہ خوش ہوں کلندر اقبال فرما ہے شیاتی نے ملوکیت کی آخوں میں ہے وہ جادو شیاتی ن ملوکیت کی آخوں میں ہے وہ جادو خود نکچیر کے دل میں ملوکیت شیطان کٹے ہوئے دیا اکا عجیب جادو ہے کہ انہوں کا شکار انہوںش ہو کے ان جال تے خوش ہو کے فستا واہ بھائی واہ جال گیا अला मा इकबाल सा मुकाल धोती जाता है जी जी जी सिया बी ना जी अल्लाह तला उस अख दी अखाला प्यादा है शिकारियाद शिकार होंगे शिकार होके खुश होंगे ने पता नहीं आखि जा जादू आखे लग बैठे ने तो संघिया जेडे मैं गल फेकरना इन आम नहीं पकड़ता مینو اللہ تعالیٰ نے بزرگ نے جو دین کی روشنی چمک دیتی ہے کنڈ پچھوڑ ٹوٹیا ہوگا مدد مدد یہ کسی چوئے کام میں پیڑ بیٹھا جس مائی دلال میری گل تروڑ کی ضرورت ہوٹ کلو جو دے دلائل پیش کرے کرے نا چیز ان ہر صحیح بہی روشن دندان شکن جواب نہ دےانے دے. سمجھ لگی نہیں ذرا نال بولو سبحان اللہ جن ساجر چشتی فلانزم دے خدا دی قسم غیر عالم لوگ سن اولا می سن جے کلام لکھے نے زیادتی ہوئی تو حیران ہو جا فکر کرے وچ ماسا بھی اگیرا ستائی خیران جا پیر مگر ہو سنی بک میرے کو رہا نہ گیا میں تکریر میری سی نات فیصل آباد دیو پڑھ کے نس گیا میں پھر جا کے تے تقریر لا ہی اسی تقریر لا چکی میں جس دل چاسا بھی آخرت دا فکر نہ ہو جسل بندہ کافر آخرت دا منکر اسلے ماسا بھی فکر نہیں سوچ ماسا نہیں آنی کیونکہ منگا جو نہیں جسل بندہ ایمان قبول ہے اس آخرت کی فکر شروع ہوتی پھر جیسڑے جنہ جنہ جیوے جیوے ایمان رہونا کو پڑھ ہے پکڑھ ہے پھر دنیا دی فکر مک دی جاندی ہے آخرت دی ود بد دی جاندی ہے آخر وقت آ جاندہ ہے کہ صدی کے اکبر وانگو دنیا دی فکر کلی تاورت مک جاندی ہے اور آخرت دی فکر دلے سما جاندی ہے پورا قرآن مجید آخرت دی فکر دیواوے اور مردود بسا بھی فکر نہیں تھا نو دا رنت کیوں نہ پہ خدا پہ اے عوام اے قوم مسلی اے کیوں کتیاں بلیاں دی موت نہ مرن جس قوم کا قرآن دے مخالف نظریہ ہو سارا قرآن دے مخالف مقابل ہوئے، قرآن مومن پندہ آخرت دی فکر نہ جڑا پیر ماں سا فکر نہیں ری پیر ہویا کہ خنزیر ہویا جی پیر چنگا ہے جڑا پیر فرا ماں سا فکر آخرت دی رکھیں. ختم وہ پیر کا جلیا پیر سب وڈا مدینے دا تاجدار تا مرید پہلا ان کے اکبر ہے. دا مرید کوئی نہیں دا پیر کوئی نہیں اس حبیب نے آخرت دی فکر دیتی ہے مرید نے دیکھن لیر پیر نے آخ جی مرید آ میرا مرید ہو گیا کوئی نہیں کی مطلب میری جیب دی فکر رکھ میں گھر والے دی فکر رکھا خدا بندے اوہ میں جے میرا پیر لجپال آلم سید جماعت علی شاہ کیتی گئی آپ آلم استغراک جلوس جلوس ہو کے بارے پہ نکلتا ہندو مسجد جلوس پہ میرے پیر دی بریق نگاہ ویکیا کہ مسجد گیری جلوس خلاف پہ نکلتا ہے اگریز پورے حکومت پہ کرتا ہے اسلے حکومت پہ کرد ہے مسجد بھی سارا کچھ خلاف کون پائے ایک مسجد گردی پی اگریز ہزار گرائی خلاف اٹھتے ہاں جی میرے پیر فرمایا فتنیا کا دور ہے ایمان کوئی لے جائے گا کوئی نو لما کیا جہاں مطلب بنتا شاہری کوئی ایمانا نکلے گا وہ سنگیا بڑا اور میں گلا کردہ خرید الحمد کسی سے ڈر لا لا چیز میں کو نہیں کرتا نہ ساری دیہی گالا کٹی جان جو مرضی کی جان چیشتی فلانے بھی چیاں لکھیں ہوں چیٹیاں لکھیاں کئی اگے توں ماں کا ایجے پیو دا فرمان ہے پیو تیر جی ہے تج ماما تیر ای فلان تیرا ایمد للہ میری ذات پہ تنقید کر سکتے لیکن نہ چیز جیڑی فکر شرح کی پیش کرد ہے اس نو گلت سابت نہیں کر سکتے میں فضل ربی ہوئے اور سنو میں گوں کھا سکنا میں کفر کر سکوں لیکن میں شریعت نہیں میں اسلام نہیں میں اسلام پیش کرن والا خود میں اسلام نہیں یہ چبل دے عیب کٹ کے انکار دین تا تک کرتے رخ دین تو دینے میں بغیرتا آخا گا بغیر تو بے وقف نہ بنو جہلو نبی پاک سرکار صابی کو ہو پتھر مارے گئے نے صحابی کو اس پیش کیتے دین نو گلت نہیں آخ سکنا مڑ کیوڑیے قانون بنیا پی آی> پیر بھی خطا کر سکتا ہے ملا بھی مفتی بھی کر سکتا ہے مگر میرے محمد اپنو فارغ مانو فارغ متھے لگ گئے بندہ جائے کڑے پاسے سیانے آدھے نے بگڑیا ہو سمجھا ویڑا بگڑیا ہوا تو مڑ سمجھاوے کےڑا حضرت سدی کے اکبر فرماتے ہیں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو ان سکھ تو فکم و نہیں اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دو اگر میں حضور کے سنت پر چلوں تو میرے پیچھے چلو لا الا اللہ پڑھا نالی قوم اللہ ل رسول اللہ پڑھان والی قوم حضرت امام عالم اب ونیفا فرماتے ہیں میری بات رسول اللہ کی حدیث سے ٹکرائے <تت> تو دیوار پر مار دو امام شافی فرماتے ہیں سہل حدیث مذہبی جب حدیث صحیح ہو جائے میرا مذہب وہی ہے جو حدیث صحیح میں ہے میں نہ یوں گل کی تھی اسی سمجھا جائے میرا اور سمجھ آ گئی کوئی نا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے فرمند ہے مرے جاگ دا بارد بارد مر جگدی وہ چور راک نہیں را تیرے چور راک نے سگیا شاری پہ نعت کوفروئی پہ تکریر کفروئی پہ گمراہی شتان پہ اس لیے مڑ مان کہ بچاؤنا ہے حکومت ویسے دین دشمن نے کا ایمان بچا ہے اس واسطے نہ چیز جنا کوشش کردہ ایمان دی دی اصلاح ہاں فکر بنا کو کرنے میں یہ نہیں آخرا پہلو ہی نماز پڑھو روزے رکھو حج کرو مسجد بناؤ ختم دیواؤ میں نہیں آنا میں آنا پہلا ایمان جوڑا ایمان لانا ہاں یہودی ایمان خسیا مسیطا پا لو نمازاں پڑھ لو امریکہ برطانیہ پڑھ لو پر ایمان تو جب ایمان نہ شیتانی شیتانی ہر تے لاند پاوے گی قرآن لانت پائے گا تعلق کی پتا دشمن ہمیشہ مڈ وٹد ہے مٹ پھر یہودی جیسا شیطان دشمن مڈ سے چھڑا کھیا ہوا ایمان یہ میری ابتدائی گل سی حدیث کہ جو میں فکر بیان کرنا, بیان کرنا ایمان اس دا استقلال میں حدیث پہلے ایمان سیکھتے سا تو بعد قرآن ٹھیک ہے نا ہوں میرا موضوع مومن ڈرتے ہیں کہ موضوع میں اتلے علاقے موضوع لایا تج پہلی بار آپ مومنٹ ڈرتے ہیں کس تو ڈردے کی کر کے ڈردی نے صرف آ مسئلہ سمجھا تو ڈردے تو نہیں فوجا تو نہیں دنیا دیاں طاقت تو نہیں یہ مومنٹ دی شان نہیں کہنا تو ڈرے ہاں مومنٹ دی شان او اللہ دے, اللہ تعالی دے. عذاب تو ڈر اللہ تعالی دے. اجلال تو ڈرتا ہے مخلوق دا ڈر دل, دل چو دل مر جائے مالک تعالی دا آوے دل زندہ ہو جائے یاد رکھ مریا دل نیکی برائی کفر ایمان تمیز نہیں کر سکتا زندہ دل ہر شہر تمیز آپ کردا جانا ہے ہاں یہ مردہ دل کی نشانی مردا دل بےغیرتی گیرت بےزتی نزت زندہ دل غیرت نت سمجھتا ہے بےغیرتی بےغیرتی سمجھتا ہے ہے عزت نزت سمجھتا ہے یہ مردہ دل کی نشانی ہے کہ دھی رول گئی آخر کی پیا ترقی کی بٹھا اعلان لانتی مرد دل ای پتا کوئی نہیں کہ عزت بےزتی شہ کی یاد رکھنا اللہ تعالی کا خوف دل چ روشنی تور مخلوق کا خوف دل چند مخلوق دا خوف آوے بندہ بزدل بستل ڈرپوک خالق دا خوف آوے ضرورت مند دلیر مولا علی بانگو، شیر بن جائے رب الدین ایوبی محمد بن قاسم فاروق کے آزم اے حضرات بنے نے اللہ دے خوف نال بنے نے مخلوق دے خوف نال نہیں بنے اج ویخ لوڈیا حکومت اصا مسلمانہ چ مخلوق دا جو خوف ہے تو تیری سات لاکھ فوج چو ایک ہوتا یزید دی فوج چو یزید دی پلیت فوج چو ایک ہو نکل ہے اتوں بھی ہزار درو نکل ہے سات لاکھ یہ مخلوق سمجھ نہیں لگی گل کی توجہ بولو چاہ ہوں مومنٹ ڈردا کہ اللہ تو سمجھ آ گئی ہوں دسنا ای کر کے ڈرا مفتیار شریف آیتری اللہ تعالی دے عذاب تو ماسا بھی نہ ڈرنا تے کافر تل کا کام اللہ تو ڈرنا ڈرنا, ڈرنا لیکن ڈرنا, ڈرنا, ڈرنا, ڈر کے کفر برائی نہ شیطان بھی جنگ بدر پیاخریلے امین فوجا لے کے بدر جنگ شریق ہو نا اس جدو ویک لگا مکے کے کافران میں رب کو ڈرنا وا کون ہے او بولو بولو شیتان پیا پروفیسر سردار سارے دا مادے تظر رکھنے والا خلکتنی منتی سائنسدان پی پی وا پیا آخر میں رب کول پیا ڈرنا وا لن شیتان ڈرن کا آخر پی مگر شیتانی نہیں چڈی کفر نہیں چڑھا आ, खोती का पुत्र लगा उ खड़ा है लगा खड़ा के लिए अल्लाह को डर के बुराई छा मोमिन की शिफत है उतले दर्जे मोमने की शान है कि वो नेकिया करके डरते ने अगर आख खोल अख खोल اصا تو برائییاں کر کے رب اگے گاٹے کھولی پھرنے کھولنے آگے بانے میں خاجت پڑھ کے تشریح کر کے پھر خواجہ کلام پڑھتا ذرا بولو چل سب حال اللہ ہوں ذرا کان کھولیا جی سنا ہونا قرآن سے اللہ تعالی فضل کرم نہ سچی پیڈی گل ہر کرنی نکیا کر کے مومن ڈرتے کی کر کے کیوں ہو سکتا ہے قبول نہ ہو گا. پتا نہیں ہوں دی شان دے مطابق کر کیتی ہے کہ کھے ہو کتنے میں بس مومن اسے خوف برائی کر کے کفر کر کے دلیر ہونا کتنے مومن کا کام ہونا مومن نیکیاں کر کے ڈرنے رب کا قران سن سورۃ المؤمنون 18واں سپارہ سبحان اللہ سناواں ذرا ایمان د اسلام تینال بولو چ سبحان اللہ ارشاد ربانی نے فرمایا والذین یؤتون ما ادوا وخلودهم وجلت انهم الى ربهم راجعون رب سونا فرمان دے ایمان آلے آن دیاں صفتہ بیان کر دیاں واللہ دین یو دون او لوگ نے ایمان والے جو کچھ دین دینے دین دل, دل دردے ہون دین دینے اللہ میرا ربہم راجہوں اونا اپنے رب واللہ اٹھنے اس آیت مبارک دی تفسیر تشریحی میرے پاک نبی دی زبان مبارک نال سن مشکات شریف باب البکاء والخوف رومن دے روون دے ڈرن دا پورا باب مشکات شریف وچ بلیا گلاں حدیث دی مبارک کتاب دے اندر ترمذی شریف تے بہقی شعب الایمان دی اصل روایت تے جتھوں مشکات شریف فال حدیث لئی اے اما عائشہ صدیقہ ریاعت کردیاں نے ارد کردیاں نے بارگاہِ رسالت دے اندر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ پاک مادر ملت اسلامیہ ضمنن گل کر لگاواں اج مادر ملت سکولی طبقا کا دے وچ تو بیٹھا جس نا مراد کفر گالے بیٹھا وے اعلان لوگ مادر ملت مادر ملت آکھدے نے اس نا مراد نوں जिस कंजरी की फोटो चौक च टंगी खड़ी साटे खुले पैण कभी अंग्रेजा बैठिए कभी किसी बैठीए सं इन देहजा जो मुसलमान की मां होसैन पाक वर्गे इनकी औलादलाद कि आना वे तू मैं तो चलो भज भज के बन जावे बाबे फरीद वर्गे इन दां की औलाद किसम खुदा दी जिंद फोटो चौक टंगी चे इंजी मां मेरी हो گوڑیاں مار ستا ہونا بندہ لئی جی چوک فوٹو ہوگریز لال بیٹھی جھاٹا کھولیا ہوے مادر ملت اسلامیہ سیدہ خدی کبرائے یا اما آئشا سدی کا اگر ہے کی نو میں مردوا کدی انی ہزار آئی گئی ایڈی بے حا رن تیری ماں پہ کھینڈا کدی بولے ختم تو لڑکیا پے نورم من نور اللہ پے رسول بن گیا لاخدی تے تے اے کھوتی. بولے فرض چیشتیاں دا کتا چیشتی بٹ اے فرض ادا کرے گا کہ ساری مسلمان دی ماں ان بےحیا نہیں ہو سکتی سڈیا ماوا بال گاہسا لت چار بیٹھیا نے نبینا صاحب بھی آ گیا ہزور فرما ادر چلے جاؤ ارد کردیا ہزور نبینے فرمایا نبی پر کبلا ایک دوجہ دا کیتا جانور نہیں سور کھا بھی سارے سور نے کھانے پڑھا تو قوم آدمی پی ٹھیک ہے, ہے بابا قوم اس کو کہتے ہو نہ داڑی دا نہ مچھ زمانے دا لوچ او ایک وکیل سی وکیل لوں قوم دا بابا بنا چڑیا جائے بابا محمد رسول اللہ ہے ابو ہوم حضرت عبد ابن مسعود کی کات میں ہے نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں اور نبی مر جب اپنا وڈیرا اہجہ بناواں تو انہیں پیچھے چلیں گے تا تے نسل انہیں پیچھے ٹر پی جیڑی کڑی سمجھے گی میری ماں اہج دی ہے اس کڑی چیا ہونا ہے انہیں آخر اما بے آیا ہے میں کیوں نہ بنا جس کڑی نے جس رن نے جس بی, بی اے سوچنا ہے کہ ساری ماں امے سلما سا سلما ساک خدی جا کبرا ساک عائشہ سدی کا سید کا پاک مونا وہ سڈیا ماوا نے جدو نگاہ کرنی ہے وہ شرم و حیات پیکر نظر آنگیا بھی آپ شرم و حیا پیکر بننا اللہ تعالیٰ و فضل و کرم نال اما اے شاہد صدیقا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمان دیا میں سعال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ دہل آیت اہم اللہذین یشربون الخمر ویسرکون قال اللہ یا ابن تصدیق ولیکنہم اللہذین یسرمون ویسل ویسلون يسل ویتصدقون وہم یخافون اللہ یقبال منہم باد نبی سرور کو سوال کردیا نے اس آیت مبارک کے بارے یا رسول اللہ رب جو فرما ہے جو کچھ کرتے ہیں ڈرتے نے ڈرن کی مطلب ہے کرنے کا کی مطلب ہے کی کر کے ڈردے نے اے صدیق کی بیٹی اے او لوگ نہیں یہ کون لوگ نے یسو ملا کمین یسو موگ لے جی روزے رکھتے ہیں بھائی وہ سمو نا نماز پڑھتے ہیں ما دل ہو خوکے کرتے قبول نہ مومن گلہ کر کے دلیر کتنے ہو سکتا ہے مومن کے نیکیاں کر کے رب تو ڈردار لاوے قرآن بیٹھے بیٹھا نات خون نے یاد کر لیے آنان کا مسئلہ نہیں یاد کر سکتا یہ گلوکار برادری جڑا پیسہ دیکھو ادھر دین ایمان ہر گئی سنو روائج سنا ترم جی وشکار بہکی شریف اس الفاظ کی نے دی تفسیر مدری شریف لکھے مبارا رو رو کالا لایا تصا ہر جو لکوم ذرا ایک سڈے اسلح کی ہو گل آ گئی وہی وضاحت کرنا وا شریف کی شریف در نبی پاک دی گھر والی موترما سوال فرمائے یا رسول اللہ کیا بندہ جڑا سنا کرد شراب پید چوری کرد رب کو ڈرد فرمایا نہیں سدھی بی محبوب مبارک بیٹی نو مسئلہ سمجھایا جا رہا باپ ویت بیان ہو رہی ہے ہوں یہ بھی فرما سو سر کہ انج نہیں آئے شاہ بیٹی جب دبو بکرک بار بار فرمائی جا رہے سوال کا جواب بھی ہو جائے مستفا دی امت چہلے پیر کی شان بھی بیان ہو جائے اگو ہزور گھر والی وہ جن دی شان پاک دامنی چارا آیات سورت نور دیا آئی سوال پہ کردیا یار رسول اللہ کیا بندہ ہے زنا کرتا ہے अल्ह दे महबूब सरकार ए नहीं फरमायाशा मैं अल्लाह का रसूल हा तू रसूल दी घर वाली हरम जे एडे पाक लोग जे तू मेरे सामने जिनाह लफसफी बोल ली کھلو جا میں متار چوک کے خدمت کر لوا کے کی جہاں سنا دیا دی میں پھیر لوا غیرت کی سمجھ دن حدیس کی سمجھ میں بولنا پھرنا بکواس وی کھے تک جی اللہ دا محبوب ہے اگو نبی پاک دی حرم پاک ہے اے سوال کر دیئے کیا زانی بن دے وہ وہ جنہ زنا کر دے رسول اللہ جواب دین دے اے نہیں فرماندے دے حیاء دے خلاف گال کی تھی جاننی ہے اے نہیں زنا دے لفظ بولنے چاہی دے لیکن مصطفیٰ کریم نے چپ کر کے جواب دیتا ہے بی بی پاک سوال ہے اللہ تعالی تصدیق ہے حضور دے صحابہ روایت کیتا کیا اگا بہت سی انہوں ہدیساں کتابیں لیا لیا کے دسیا کہ برائی دے خلاف پوچھنا برائی لفظہ تابیر کر کے لفظ برائی دے لفظہ نال ذکر کر کے اے ہیا دے خلاف نہیں بلکہ ہیا سکھا کیونکہ سیاح آتے شریعت شریت شرم نہیں ہوتی شرم بھی شرم نہیں ہوتی जड़ा चिश्ती लफ बोल तू किसूल सोच नहीं आई ए लान लाएगा लानी तरफ करोड़ बार लानर सुन मैं दसा एनू क्यों अग लगी खड़ी है ये असल ए चंद ही नहीं चंद ही नहीं।, नहीं के बुराई का दरवाजा बंद होवे मिम्बर के बुराई के खिलाफ बोलिया जाए बुराई बंद हो बुराई नंगे विनाश फिल्मांजर बगैरती रहते हया नहीं आती मिम्बर तो थले सारे कम पे आने मिम्बर उ बुराई दे बोलने लफ्ज नहीं पा बोलन दिता एकीकत बुराई होंगी रहे مگر قرآن بھی ساڈا جب برائی خلاف بول رہا اسلے برائی کا لفل اے سمریکی کتے آخ ہوں قرآن نہ پڑھی آخی اللہ بے حیائی ہی سکھا قرآن بے حیائی ہی سکھا کیوں آ کے قرآن آتا سنا دے نڑے نہ جاؤ دن لفظ قرآن ذکر کرتا ہے کوئی لے یار قرآن آب باجی نگریز کا نگیچ وے اگریز نگا ہو کلو نو پانچ سو بھی فلم لیا جڑا اگریز نگیچ دا, دا موکھا پانچ سو بری بیٹھا ہے. اس کنجرات پہ ہی آخرا ممبر رسول دوتے دن کا نام نہ لو تاکہ میرے گھر چ ہو جائے ہاں انگریز نگریز کا موکھا دو سو روپیہ تین سو روپیہ اما نو وسانا ہوٹل سے ویکنا نگا ہوا ویج رکھیے جدو ربو لال جب میرے مالک حق دی, حق دی, حق دی, حق دی حضرت آدم علیہ السلام دی سی اما پاک نال ہم بستری ملاقات کا ذکر ہے رب سونے الفاظ کی نے فلم جب آدم نے اس کو ڈھانپ لیا جب ہک شراب ہم بستری پی ہوں اتے لفلہ ڈھانپ بن دا اصا جدو بولنے ہم بستری بولنے ہم بسترا بسترا بستر کٹھے ہونا کیا کی شرم تے کے کم کام لا کے بیان پیا کرتا قرآن خدا دا لیکن جدو بیش جدو جے گرتی خلاف بدکاری پتکاری خلاف بولے, بولے ساڈے رب نے لکا چھپا نہیں چا نگا لفظ بولیا والا تو بزانی زانی مرد زانی عورتوں اگلے دن میں گجرات تقریر کی تھی मेरी तकरीर तो बाद धंधा मैं इश्ती साहब एक तरीके सिर घर सुना सुना आंद ग कि ने मैं स्याने आने ला शर्म नहीं आता हो। जदों की कौम शरा शर्म की बे शर्म बन गई है हर घर नंगे आ गए پہلو شرح شرم نہیں مسلمان رہنا بھی بے شرمی بولتا ان صدقے جاوا پاک نبی فرمان دکتا سمجھا دتا دس دے جا میرے خلاف ہے آخے اے دے دے. دے ہونے. برائی کے خلاف بولیا نہ جائے سارا فرد بنتا ہے جتے برائی ہوے ہو جدو برائی ہو اس برائی کے خلاف صاف لفظ بولیا جائے تاکہ ہر مسلمان سن کے برائی کو نفرت کھا جائے پاک محبوب نے دسیا مومن روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے سدقے دیکھتے ہو سکتا قبول نہ ایدی تفسیر کا جی اللہ پانی پتی رحمت اللہ کی اے خائفت اللہ یقبالا ملہم ایک اکتے ڈرے ہوندے مومنہ دے دلائیں قبول نہ ہوگی او اللہ یقا علا اللہ یلی کو بے جناب کبری ہی یا اے ڈر ہوندے او دی شان اچھی او دی بارگاہ اچھی بارگا میری عبادت ناکس میری یا نیکی ناکس کس, کس, کس, کس کم دیا نہیں کی دی بارگاہ قبول ہو سن میں دی بارگاہ لائے کچھ نہیں جب ایک گل ہے تصور رب د دے فکیر نو دے دے دے آنا نیکیاں برائیاں اپنیاں لگ پہ نے فرما ہے فریدین اطار جے شہ خرومی فرما دے بارے رومی شاہر سات بازار نے فرمایا ست شاہر نے تار ستا گیا ستے شہر پھر گیا وہ کی ہے آپ فرماندے نے بے نہ گلشت برما ولیے بننے والی گل دسون خریدار فرما ہے یا اللہ میرا کوئی گناہ تو بغیر نہیں گزرے یار ایمان نال دسو کیا ولی وہ ہوں گناہ تو بغیر جٹ نہ گزرے ولی تو ہوں جا جٹ نیکی تو بغیر نہیں گزرتا وہ کیوں پہ دے لے یا اللہ میرا گناہ تو بغیر نہیں گزریا کیوں آ دل دی حاضری نال میں کچھ نہیں کی گفلت ولی اللہ نے کیوں فرما کی سفت نے قرآن والی نیکیاں کر کے پہ گبران ہاں ساڈیا نیکیاں تھوڑیاں گناہ زیادہ نے کیا متنوع ودن آنے وزن آنے کلنگ گے پھر کی بنے گا معلوم ہوا حدیث قرآن مومن نیکیاں کر کے ڈر دے نے نیکیاں کر کے آکڑ دے نہیں گناہ کر کے آکڑنا ایک اس مومن دا کم ہو لیں مومن دے نیکیاں کر کے پیا گھبران دا ہندہ ہے قسم خدا دی تا کر کے اللہ دے ولی رات نو جاگڑ دن پھر رون دے لیں کچھ نہیں کی کر سکے کچھ نہیں کر سکے آرے پھر کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمان نے سمجھ جو ہے آخو تو سبحان اللہ بجلی دنیا آ کوئی نہیں کیوں آخ فرید مگر مرے کنڈا پیاف ہے جی کنڈ پیچھے تو لکنا پیا وہ ڈریا تو جا لو ڈرن کی ساڈے مقرر تقریر کرتے سرجما بننا ایمان والو اللہ تو ڈرو سچیات پڑھنے والو اللہ تو ڈرو تکریر کی تکریر کی بھی ہوں سنیا ڈرن کی ندوی قرآن پڑھی جانا ہے ایمان والو اللہ تو شرح اگواری سر مارن کی بادشاہ سوال وہ باؤ کی جانا ہے हूं हक तो बन गया बंदा उठ खलो झगड़ा खाचना मान आदि अल्ह तो डरो तो सबू आरोब लोना बकवासा इन दिया होनियारी नवा कबूल होरा हज कबूल होवे ना हो ہے شروع ہو مونج کوئی سمجھ نہیں دی فرض قبول ہو سو ترے آرادا پاک سرکار نے تفسیر فرمائی ہے ملاد بھی سدکے یار بھی سدکے رب دے محبوب ہے کہ مومن کم کرتے جو صدقہ خیرات کر کے نے ہو سکتا قبول نہ ہو مرادہ ملاد ہر صدقہ خیرات کوئی عمل بارے پک نہیں کر سکتا رکھنا پینا شک چلا پینا پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ بلکہ جہے فقیر لوگ ہیں نا جدو اپنیاں منڈل جدوں تے کر رہے ہوں نے نا تو کسے نے وہ اللہ دبت جلال دا جدوں تصور غالب ہوتا ہے نا تو پھر آدھے قبول ہی نہیں ہوئی کر جائیے خاجا فرید فرما پولا بن سر کس پانا دولا پا کہ اپنے شوہر پسند آ جائیے اپنے سیب سی نتی خاطر پہ اللہ دے فکیر لوگ کوئی بولا بن سر نہیں پہ جہل لوگا فرید کوئی جہل نو پتہ نہیں عبادت شریعت نبی دی نبی باغ دی شریعت اے مومن کا زیور نہیں فرمائی دی شریعت انسان کا زیور جیور پا نو پسند آ ہے سونے رب نو پسند آ ہے جا فرید خاجا فرید جو تصور غالب آیا دل سے یہ فرما ہے کے یار قبول نہیں پیا کرتا کی مطلب اور صرف اپنی عبادت نفی کرنا چاہتے ان مریض آخر تھی کیتی کرتی تھی وے ایک دیر سارے مت اپنی ذات کی خاطر فوٹا پٹی کھلاؤ نا مارا کھاوی مارنا پے پیوے لاہور پریتھی وے بڑی نقطے کی گل سمجھ آئی لاہور کا مانا لاہور کوئی نہیں ایک گئی کوئی وجود نہیں وہ رکھیا ہو جی وہ وجود نہ لاہور مرے لاہور ایک سی کئی شہ نہیں سی تھی ہور تن آئے لاہور شہر نفی کر کے لاہور مقام پہنچ جا جا وتی وا دے تیو ہاں سمجھو لال چ بولو ذرا سبحان اللہ ملوانے دے خلاف اللہ ایک نمبر نہیں کیونکہ حق کا عالم کیا خاجہ محمد یار فری جی خود تکریف نہیں گل مشہور ہے سدیا کسی تقریر کرنی ہے چپ دو چپوشی آپ دنیا تڑپ رہی یار چپ آخیا سی پہلے عمل کرنا سی نا میں چپ چپ کیا عمل کر دنیا دل تڑپا چار آخ جائے سبحان اللہ سنگیا سد کے دیا یہ ہوئی خوف مستفا یار ہوئی خوف حضرت ابو مورسا اشاری توجہ لکھا ابو بردا حضرت ابو مورسا اشاری بیٹے اسمشکار شریف روایت پیش کرنا حضرت ابد اللہ ایب نے امر سکار ملے نے حضرت ابد اللہ ایب نے بیٹے نے حضرت ابو موسا پضرت ابد اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر دے ابد اللہ فرما نے باپ نو میرے باپ نے کیا آخیا سی گل سمجھیے ادیس کتاب سامنے رکھی بیٹھا ان انبی بردا بن ابی موسیٰ کالا کالا لی دے نے ابو مساشری پتا میرے باپ عمر نے تیرے باپ نو کی آخیا سی حضرت ابو مساشری پتر فرما رہے ادور مینو خبر نہیں کی کیا دی آپ فرما نے میرے باپ تیرے باپ نو آخر یا اباموسا ہل یسور روکا رسول اللہ صلی اللہ ہجرت نام و جہاد نا ماہو بردل و ملنا ملنا کل بالہ نہ جاؤ نا منہو کفافا راسن براشن فرمائی جی بول عمر صحابی حضرت ابو موسا صحابی پر امر وبو دے ابو موسا کیا دے خوش ہونا ہے کہ جا اسلام نبی پاک نبی پاک ہجرت کیتی حضور دے کٹھے جہاد کی اجربے وہ اجر تیا پکا سان پک کیوں محبوب دی نگرانی اگر سارا کچھ محبوب موہر لانے گئے آنا تو بعد جہے عمل اصا تو بعد کیتے نے نا جی اص برابر چھٹ جائیے نہ دینا پوے نہ لےنا پہ بعدے جہاد بعد والی نیکیاں بعد والے عمل حضرت عمر پہ فرما مت والے دن سان سدا لا لے نہ رب نپے سان دول سٹے نہ جنت دے صرف برابر چائیے راسن بے راسن اور سر نہ سر چا تو سڈا ای گزارا کافی ہے حضرت ابو موسا فرما نے کہ یار سانو اگوں ساند ہے مینو میم لبنا امید امر فرما نے مینو کہ میں برابر چ بڑی گلی سو بخشی قوم بخشیا روا بکواسا ایک بکواسمت نا جنے جنڈے منافق بنے نے کسمت मदनी हो मक्की हो गए हुई कौम नारा कट मारिया जन्नत पक्की हो गई <laughs> हम अगो बेवकूफा इनी समझ नहीं बी ए शायर दे शेर च पक्की हकीकत पकी को हजरत सि फारूक की गल सुनाई جدو یہ گل حضرت عمر پتر نے حضرت ابو نا کہ میرے باپ یہ سی آخر حضرت ابو موسا کا حضرت ابو اے نہیں کہ میں مینو پک یقین میری ہر شا قبول وہ بھی دے پین میں امید رکھی کھڑا توجہ نہیں فرمائی ईमान दसो बेच जो सट दो बीज पक् हों उगण या उम्मीद होंगी सची बोलिया ते तेन दुनिया जहान के अपने काम भी नहीं पे समझाते जो नुतफा सटना पक् नहीं कुछ बनसी या जय हो जारूर उम्मीद उम चर लगता है ना कुछ बढ़ा पक नहीं करना है, ते ते नेकी दा बीज पक की मुला ही पक कराई बैठाबू वावा मोज कुटी पी हो دنیا مدرا تل آخرا دنیا آخر اس جہان نگلا جہان سمجھ آ جاتی جی اتے محنت کر کے ساری صرف امید رکھنا ہے پک نہیں کرنا اس جہانے بھی جڑی محنت کرنا امید رکھ سکنا ہے پک نہیں کر سکنا ہاں پک نہیں کر سکنا جب یہ گل کیتی حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت ابو موسا پال انہاں آگوں فرمایا تیرے والد نے صحیح آخیا وی گل کیتی تیرے والدمر پاک نے ویڈی گل کی میں سجنا حضرت ابو ابو بکر سدیق میرے پاپ نبی کا پہلا مرید میرے مستفا پہلا پیر سرما نے تفصیل لکھے اسے مبارک درما اگر ابو بکر پیر ایک جنت ہو جنتوں بار ہوئے بھی ابو بکرے متمن نہیں ہوگا ہو سکتا بے پوڑے پر جب دانیا سو خوب ڈب جا جا کے گل پک کرتے پل پار ہوئے بھی کہ جڑا پورا باہر بیٹھا وے سمجھ آ رہی نا یاری نہیں تو میرے پردے فرما دے دیوار لکھا بھی تو پہنچ بولنا میرے خلاف بولنا بول. میرے میرے بول. کو بزرگ فلانا آپ نے فرمایا میرا برائیاں کا پتا کونی میں اپنی برائی کا دفتر لکھی کڑا تجا میرے کو لکان پڑھ پڑھ سونا بھی جلا ایمان نال پیارنا میں میری برائی میںمانے کا کتا کمی نہ لیکن میں مینو کندھ برابر چلیس لکھی ہوگی سچی وہ پڑھ لینا میرے منہ کے نہیں مجھے کاغذ چوار چینو پتھر چکی چھڑی چتے کچھ لکھا قرآن وہ لے لینا حدیث لکھی لے لینا میں نو برا سمجھ میں قرآن تی بولی غلط ثابت کرے نوا پڑتا ہے کسمیاں پینا مینو لار کے نریت تھی دسے میں شکریہ ادا کرتا کہ لاکھے سارن تیر لاکھے سان ترے مینو اگلے آداب تو پہ بچانا سن سل کے جا محد سے بنیا ساخر نے محد سب نیا ساگر نے تاریخ مشک لکھا دونوں گل پیش کرنا وا ادر تمام بیمار کربلا آپ نماز پڑھ رہے گھر اگ لگ گئی حجرے آپ نماز مصروف رہے اگ بجھا لوگ اگ لگ گئی نماز تروڑی نہیں خبر نہیں ہوئی آپ فرما رہے میں اگلے جہان کی دی فکر مصروف سا مینو اس جہان پتا ہی نہیں لگا جی کانڈ پیچھے پہ لوکنا ڈر وے ادرت ہاتھ کر پیروں بیڑیاں ویٹیا روپ ارد کرتے رہے لجپال حسین پاک نبی کا گھرانا ہو کے کڑیاں تے بیڑیاں مجھ لگے ہٹ کڑیا ہٹ کڑیاں پہریاں پہنیا کی سمجھنا ہے میں مجبور فرمایا میں مجبور نہیں میں اس واسطے دنیا کیبول کی تاکہ اگلے جہان دی تو آزاد ہو جاوا सचिया कोई ना तू झूठ बैठा कल कर डर की लड़ ही को चंगे ना रहे इमाम जैन लाभ जी नालों मौला हुसैन नालों मौला अली ना... अल्लाह नुद्दा प्यारे असी हो सू आता डरो ना जो मर्जी करो थी जंगत पक्की उन्होंने आंधा डरो भी सही اپنا سب کچھ کئی قربان کراؤ بھی سی موڑ ڈرو پتہ نہیں قبول کرتا کہ نہیں توجہ نہیں فرمائی اور سوڑا اس قوم ایک قوم بنائی کلی آ جی میں پڑھنے والا جیڑا ہے وہ تک نہیں جانا اندر نوا لب نہ قبر ناشر۔ سو حدیز سنانا سنا ہوا بولو چو سبحال اللہ جو چھپایا گیا ہے وہ کر رہے خارج جنبی صلی اللہ علیہ وسلم لات بابل بکائے والوف کی روایت مشکاوت شریف دی حضرت ابو سعید خدری روایت کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز آستے تشریف لیا فر ان ساؤ کا انہم یک شیرونا آکا نے کچھ لوگوں تکیا وہ کل خل کلا کے خلا ہس رہے سن پاک نبی سرور ایسا بھی گوارا نہیں پیتا ہاں کھل کھلا کدھر قبر بہت قبر تو بہت بھول نہ جائے انہوں اس ہر کیونکہ زیادہ ہر بزرگ فرماند نے دل مرد دل قافل ہوں ہاں سڈے مکر ہر کفر برائی نو نا دے نو کو آن دے. نبی پاک سرکار برائی نہیں لیکن خلاف ہے محبوب نے ویخیا حکیم طبیب روحانی سن سرکار اندازہ لایا یہاں دا دل کدرے غافل نہ ہو جاوے موت نہ بھول جان فور بول پائے کی فرما دے نے؟ فرمایا اکثر تم ذکرہ فرمایا یہ ہوں اپنے صحابہ جہے جس درجے دے صحابہ نے اوی بیٹھے سن ان حضور خطاب فرما رہے فرمایا خبردار جے ترسان لستا مقاب دین آری شہدہ ذکر زیادہ کر جو میں ویک ناما پیاؤ یعنی حسنا توڑا کھل کھلا کے اے نیسی اونا اے نہندہ اکثر او ذکرہ آدمی لذات الموت جیڑی سب لستا بندے دے دلیچوں ختم کر چھٹ دیئے اس موتا یا ذکر یاد زیادہ کرا کرو میرے پاک نبی سرو دو ایک ربیب ناش ایک ربیب ناش دون براواں قسم کھدیے جنہ چر سان پتا نہیں لگنا رب سانو بخش دیتا ہے ارسا چر دنیا تے ہسنا ہی نہیں میں پھرات اور دنیا حیران ہے گسل دھی کیسا عجیب مرد ہے گسل دیں دیا پہ ہسیا گسل دینا ہسرا لوگ پچھے سوال کیتا برا دسلا کہ یارو یارو اوا قسم کر دی جر بخشی خبر نہیں آنی ایر ہساں میرا سے میں ہسیا مرن تو رب سونے خبر دے ہے تو بخشیا گیا کر کے وعدہ پورا کردر اٹھ کے پیریا ہسیا اس گل کی خبر جب اما ایشا سدی کلو ہوئی ہے پٹے مردا ہسیا وے بندہ ہسیا وے آپ فرمایا نے میں اپنے پاپ نبی تو سنیا سی میری امت دے کئی بندے بال تبادی ہسر گئے مصروف آ شراب مصروف آ لانت مصروف آ ہر وقت دلیرا سجڑو پیر بہو بول بولو جاؤ سبال پیر بہو بولیا پیر بہو فکیل میں شان بیان کی شان پیر بہو دو کشت ہو گئی ہے لاہور بیان کی تیش. کرنی بندہ سی جدو بال سن بال تشور کوٹری راندے سن مسلمان کٹے بال نے باہر نکلنا نا ہندو ویخ کے کلمے پڑے جانا پیر باہو ویک کے پڑھ دے جانا آخر ہندو نے پیر دی بازید محمد آپ کا نام کا نام مائی راستی پیر دے والد باہو کرتے ہندو اپنے بال کڈن تو پہلو منادی کرایا کر تاکہ سڈے بندے اپنا مذہب نہ چڈن چپ جاؤ آپ فرمایا ٹھیک ہے पहलो मुना दी, फिर रही फिर पीर बाहू बाल आन एक दिन बीमार हो गए खतरी हिंदू तबीब सी ओनू जाके दसिया जहू बाल है वो बीमार होया उनका हथ देख कह लगा यार हथ नहीं वेख सकता मैं मदब छैठागा فاڈی میر اندہ پشاب لو میں گا دیسی حکیم کرا کتی بلگم ٹسٹ بوتر ٹسٹ بھی ہزار کا ٹسٹ ہو گیا آخر گئے نارمل میں موج کٹی چی سڈا چھوٹا فنا ہو گیا ترا مرکے سبکے پوچھو کیا کہ کے ترقی کیتی بیٹھا ہے ترقی نہیں ترقی وہ پیشاب علاج کر چڑنا شکل بیماریاں دس چڑھیاں میرے کو کتری حکیم آخر جا پیشاب لا لو میں دوائی دے چا جب پیر باہو بال کا پیشاب ویک دا لا الہ اللہ محمد بول ہوئے ویخو اترے اجے کئی ملوڈے کئی اترے چوئے انہیں شیروں رلتے ہم ان جیسے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے تھے مر رہے پڑیا انہ نے پشاب نلم پڑی نواز ویخ لے گئے لاکھ مسلمان آتے گئے یہاں مسلمان ویخن جو بھی کافی ہوگی پیر باہو فرما ہنسن نوار دل تہرا سایہ اون صولی صامی او انو سچ پلٹ نہ سک سک سے تھوڑا بیٹھ رہے ہدی پوری کریں سبق بڑا میرے پاک نبی سرور نے اگے فرمایا کلام فرمایا کوئی دن ایجا نہیں گزرتا جس دن قبر بول دی نہ کلام کر دی الا تلام قبر بولدی فل پول آخ دیکھیے گربت ہے میں گھبراہٹ دا گھر رہی پریشانی دا گھر رہا وشپ دا گھر رہا انابل وادت میں تنہائی دا گھر رہا اب تل تراو میں مٹی دا گھر رہا اناب دودھ میں کیڑے دا گھر رہا اے روزانہ قبر بولنی سننے والے سن ل तू मैं गाने सुन आ चकले सुन आजुर्गों सुने गुलाम फरीदकोट मिखन शरीफ आदो रोही वापस आए न आप सरकार मंजी तिस्तर विछा के सुते मुरीद बोल प्या कजाल کلے بستر دتا مولا یاد کتنا فلت نس آ فرما نے تورے مر جرید فرما نے تورے مر جرید یہ گل سنی ہوں کامل مرشد فرید جیسا دکھا ہوے تر جان مرید نو یقین کیوں نہ آوے नाल ही आपने फरमायाटपात तू मेरी चार भाई सौ मैं थले सौ आप थले सुन कावेरे बर जाने नींदर कितों आवे कदी उठ के बह जा कदी भाषा परका आवे कदी मत्थे तो पसीना साफ करे परेशानी अच रात लं गई नींदर नहीं लगी अख नेड़े नहीं लगी नींद ने आई जब सवेर छू दस नींद आंदा व वर सोना वर्गे पी रख्या सवेरे मर जाने मेरी नींद की आनी थी आंधी भी खुल गई मुक गई थी आप फरमाते ने वल्या तेन एक बार फरीद आखे सवेरे मर जाने تین نیندر نہیں آئی قبر مارا مارا فرید نبر ستر میں گھر رہی میں تنہائی دا گھر رہی میں مٹی دا گھر رہی فرید سو جانا سمجھ آ رہی نہیں او بخشی قوم آئے میرے ربا رجین بول سبحال اللہ وہ سن دینا ہاں جنا کن دل پلیتی میرے آکا اگے سنائی اگے جو بیان فرمایا کرا بیان بولو چار سبہ لو ہوئے شاقر شجابی ناکر شجابی د شر سن ٹھاکر شجابی د شر دوڑے دوڑے کیس <transformer> کی بے, بے قدری بیان کرے .mmm. ایمان <سؤال> یہ لانت کی لانت دکھا تعلیم میری ہے ادنا تعلیم ان کے نبی کی ہے جی قوم مستفا تعلیم دی سمجھے کافر جاگا ہوفرگ اگتے مران گے ہون خبر ہونگیاں کی لے کے آیا حوصلہ کرکڑے پھرنے کافر تعلیم تعلیم نہیں گرامر پبلک دی گرامر سکول شاہ وہ شالامار باغ وہ تیسری تیسری جماعت دے بالا نو پرچہ حل کرایا گیا ہے پرچہ سوالیا دتا گیا سوال س آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں فساد برپا کیا بچوں سے پوچھا جا رہا ہے بتاؤ یہ فکر صحیح ہے یا غلط ہے پتہ نہیں کننے گستاخ رسول سکول کر چھوڑے میں کہ اس پروفیسر آخو تیری ماں پر کتا چڑھ گیا سور چڑھ گیا یہ فکرا صحیح ہے یا غلط ہے تیری ماں نو گھوڑا لے گیا فکر غلط ہے یا صحیح ہے پروفیسر نو اگ نہیں لگ جانی بولو کیا اس کافر نے یہ نہیں آخر کہ تین دا کا سوال سی تو سوال ہی میری ماں کی بےزتی ہے تو اس کافر لانتی پوچھ کسے an کسی دی نسل وہ تین چوڑا آخ چوڑے دی توہین پروفیسر چوڑا آ چوڑے برے لفظ مک جڑیاں برائیاں نہیں مکدیا بیکرفیاں نہیں مکدیا ظلم نہیں مکتے سوال پیا ہوں آپ اللہ والے مدی نہ میں فساد برپا کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور سوال کنے سال کے بال نو تین سال یہ تیسری جماعت دے بچیاں بچیا سوال بخشو آخو جنتیو جنتی بولو خیالی جنتی سوال اللہ آنکھیں نہیں دے سونا بے وقوف بے, بے, بے, بے, بے پاگل ایمان نہ نہیں رہا ایک ہوتا ہے ایمان ایک ہوتی ہے محبت ایک ہوتا ہے عشق ایمان چاہتا ہے تابے داری محبت چاہتی ہے قربانی عشق چاہتا ہے فنا ذریع فرمائیے ایمان آخلا جنوب منیا وہ پیچھے چل محبت آخری ہے جنو محبوب منیائی وہردار ہو جا ہو جا اس جنو معشوق ماسوخ بنایا وہ فکر فنا ہو جا ہو تیرے تے سوال کرنا ایمان سلام سلامتی جواب دیں इमान पहलीस इमान चाहता अंग्रेजों की ताबेदारी अंग्रेज दश्क रसूल ना होना फिटिया प्या सांह होर कि ताबेदारी यूदियों की इश्क توجہ نہیں فرمائی دکھو چاہرو مرحباب ہوں شیخ ابد الحب محد دہلوی اشیات الماد شرامشکانت فارسی بھی. ترجمہ پیک کرتے والا ترجمہ میں تین سنانا یہ مرد خدا ہے جب مدارج نبو مت شریف لکھ رہے سنبر سن محدود خدا سمجھ آئی نے کی <سؤال> <واچو درگور سؤال> کردا مومن جد مومن. بندہ فردار شریعت والا دین والا پرہیل جدو قبر دفنی حضور فرمے نے پھر قبر کی آخری خوش آمدے مر آتا ہے گھر چاہیں اپنے احلے سبحان اللہ. اے فرما بردار نبی شریعت والے نیک بندے نو خبر پی گھر چائے پھر کی آخری اما تنہیں بھی بندے زمین چلتے سن ان میں نو زیادہ پسند میں تیرے محبت کر دیس، کی مطلب نیک بندے تو ہو سن پر تُو میرے حصے دس ہے میں صرف تیرے پیار کرتی س तवज्जो नहीं फरमाई मेरा प्यार तेरे एक कबर पे आख दफनीचर पी आख दी इत एक गल करना वा कबर मिट्टी मिट्टी बेजान बेजान पे आख दी तेरे प्यार कर दी था तेरे कर दी था तू मैनू बड़े ही महबूब یار افسوس نہیں وہ بھی کوئی عورت ہے جی ہر صرف موہلی عبد ال کوئی چیشتی ہے اس چکل نو کسی آخیا پوچھا انگلش پڑھنا چاہیے ہے آپ سولہ پاس نال کیتا ہے سن روک د ابد المی اس قوم ہے کہ ہلا لال جب کہ درام کا سارے ہاتھ جائے اترے مفتی جتم سدگے وہ کیوں گنا میں چڑ گیا ملتان دلاکے میں دسیا بھی یہ نک گئی میں پھر جوب دا میں جب تو بعد دے چڑیا دو چاہیے جی بازار ہور دی دفتر دی سکول ہو گھر مرد نال باہر نکلے تے ہور باہے تو ہود تے تو بیٹھی ہوسر نہ مرد آ کے اڑا بھی آ نہیں ہے خصوصی میٹنگ ہو رہی ہے خصوصی ہو رہی ہے مرو میٹنگ کا لانت میں نہیں سی جی جی جی سکول مشترک نا میں صرف میری بیوی چاہیے سی جی میرے نال بوے میں دوسرے نال ویخا تو میں تو گولی مار کر ایڈا دوبا تو ہو سکنا اللہ میری دلے تو پہلو اللہ منو دے وے. ایمان ہو گیا کریت کی وجو نہیں فرمائی جی الحمد میں اس عورت ہے جیڑی عورت اپنے مامیاں تو بھی مو لکا کلو اور سکول دیہڑ ہوں نام کسی تھانچ اللہ تعالی کا ہاں جی سکول دی ستویں کتاب سفا نمبر ایک سو پانچ اردو دی کتاب ایک سو پانچ سو لکھے جگریزی تحلیم والی اگریزی تعلیم والی کردیا نے مردمت کی بجائے باہر کرتی اگر یہ گل نہ لکھی ہو سکول بھی کتاب میرا نک وڈ لتاب میں بڑا بڑا سودا پیا ہاتھ بھی پچھاؤ بدلنا دے کر جما کے رکھا سامنے پچھو کرتے رہنا اگری اگریزی چویا بولنا تو منہ بول سوال نہ آئے تا کی کرنی نہ نا چیز, نا چیز, نا چیز کشمیر تو دا سندھ تک کھلوا سک نہیزاب اللہ تعالی کرم میرے مرشد امام شاہ پال دی دعا ہے کسم خدا دی کر کی کرکیا نو ربا کسے فقیر فکیر وسیلے ہاں نہیں پڑا چڑھتا ہاں جی بول اگلی گل پاک نبی نے فرمایا خبر آخری خبر آخری اج میرے سپر دویا میں حکم تیرے تے ہوں میرے حکم چلنا ہوں ویکھے گا میں تیرے کی کرنی سے سو لہو مد بسر ہی میرے نبی فرمایا حدیث صحیح نہ میں مجھر فائتا لَهُ مُدَّ مدع بسر قبر اس بندے دے نگاہ دی حد تشادہ ہو جاندی اے. جنت و دروازہ کھل سنیاں دا مذہب اتوں سابت کرا حدیث الفاظ نے میرا نو کھول کے سامنے بیان او جی جی جی دی نگاہ دی حد تبر کھول جا جے مرن تو بعد کچھ دستا نہیں مر گیا सौदा मुक गया कोई नहीं दिस ना पिछला है, ना अगला है, ते मैं आना नबी ए क्यों फरमाया है। उस, उस बंद कब्र च दफनीचण वाले दी। نگاہ دی حد قبر کھل جاتی ہے معلوم ہوا جہا او قبر چبر زندہ بھی ہے اس زندہ کی نگاہ بھی ہے تو ویخنا بھی خالی چار فٹ تک نہیں جتوں تک روپیے فکی تک فرمایا یا تو اتنے حدیث اچھے ہوئے کہ کسے کسی دی نگاہ اتلے بندے دی حضور نے فرمایا باسر ہی بس میں شود گور مر آ بندارا مر آ بندارہ مر آ بندارہ اوہی بندہ جڑا دفنی جائے صرف او نگاہ سن لے ادھر مرے نہیں चार दीवार मेरी निगाह जब पासे चेखे इत रुक जानी। देशाक। देशाक। इस कान तो पिछा जाती है दसो दसो इस कहती जश है नेक बंदा कबर च प्या जा कबर कि खुली खोदना है स्कूल ज ना होंगी अंग्रेजी चकला जरा खुल खा जी नाई ना कबर कि खोद ले जे दो हाथ अ तीन गज अदे जे हूं जो बेच जा टिक बंदा तो इन इस कंध तो अगा नहीं पाया दिसदा तो हजूर पाक फरमाते उनकी निगाह की हद तक कबर खुल जाती जी तू खोदी आयाद त्या त्रै गज त्रै गज तू अगह कि तो तो तो तो तू सिर्फ कबर की हद तक तुसा बिचे ने कबरज नहीं तहू इसी थी निगाह कि तक रुक जाती جتوں تبردار میرے نبی سرور نے فرمایا اس بندے دی نگاہ کی حد تک یہ مطلب حضور دی شریعت پورا نہیں اترا وہ مریا نہیں تیری نگاہ اتے تک ہے جہا تو زندہ ہو کہ وہ نگاہ نہیں رکھنا جڑی مر کیوں لے گیا بھابی ٹولا ٹولا کیوں ایمانے بے مگر وقوفیش مشکل بابل بکائے جی وہ آخ ہے تو سوال کرو مرے حدیث آیا اس بندے دی نگاہ دی حد تک قبر بسی ہو جاتی ہے دے دے. تو دا. دا حج دے دربار سے ڈاک کون آیا کھڑا ہے بھائی اونتری دیا اپنے کیاس نہ کر کوٹھے کوٹے دب چڑیے باقی تینو نظر نہیں پوچھا لیکن اللہ ولی رب نیک برہیزگار بندہ کھول شاہ امام محبت ابن ابھی چمرار تعالیٰ عنہ آب سرکار کی بخاری دی مختصر شرح بہجت محفوظ میرے کو پردہ لی بندے کی پردہ پردے مردہ ہے او پردہ اٹھ جاتا ہے زمین تک جتوں تک نگاہ جاتی پہ ہوں اتوں تک تا کر کے قبر کھل <سؤال> جاتی جو ہے بے وقل سوچے گا, گا چشتی ہر ایک دی قبر پی ایک گئی دو دی, دی, دی تھان ہی نہ بچی اللہ دے بزرگ نو نوچا کسی نے یہ دس بزرگ تا قرآن آخد ہے کافر کا فر پوچھا قرآن کسی مومن پوچھا قرآن آخر جنت ایڈی وسی ہے چوڑی کیوں ستے آسمان زمین چوڑائی تو لمبائی کا کوئی پتہ ہی نہیں دودوں و جنت کو ہی تے بابا اے دس مڑ جنت دو دخلے رن دے کئے جی آنکھ نے دخ تو پھر جنت دی تھان نہیں بچتی جنت دوایا جہان یہ اس ذات کی قدرت آ کبرے ہدے نگاہ تک روح زمین ساری جن وسی ہوئی جنت دورا کھلیا پیا نالی کبر سوڑی دود لکھ پہ بال بڑا چڑھتا پیا مرد پیادت راہمت میرے مولا دیدرت وہ جنت دوزخ چاہوے نا نا تیری میری سبزی کبھی آخ رکھ سوڑ ایک آ جنت کے دوزخ تین پتہ ہی نہ لگے تو جن دو لکھمی چکی پھر یہ میرے رب جی ربرت نہیں نیک بندہ دفن ہوا ہے مزید کری سونے نے فرمایا جدو بدکار بندہ یا کافر خبر دیئے لا مرحبا بلا آ کوئی خوش شام دیو نہیں کوئی گھر تو جدو زمین ہے اما کنتا لا اب گا مئی سن سارے نفرت بندے نفرت کردی یہ جواب پہ دینی دی مردے نو شاشکار رب شالا پنا چل رہا میرا इथे एक नुक्ता समझाना समझा थोड़ा कबर आखे नेक नेरे मोहब्बत से बुरे काफिर आखे तेरे बुगत नफरत से यार कबर वंट की खड़ी मिट्टी शर्म नहीं आती जू आखे मैं मिट्टी च बनिया फिर शोर भी रखे اقل بھی رکھی گئی میرے دل بھی ہے ضمیر بھی ہے ایمان بھی ہے پھر اے پیار کرے کافر کنجر نیکا تو نفرت برے تک کافر الفت یہ شرم نہیں آئی مسلمان قبر مٹی بے شعور جنہوں سمجھنا وہ ونڈ کیتی کڑی سکولیاں لانت پہ کھری ہے یہ اگریز دوانے فلمی دے آشک زمانے کے دے کمینیا دے دے جنو گے شریف ایمان نال دسو ہوں سکول پاسے آ جائے بش یا انڈیا کا کنجر تے ایک پاس تر جے حضرت مولانا محمد حنیف صاحب اتحت کی <laughs> حضرت میں سورا کو میں لین جانا ایماندار دسویا چلو تھی فیصلہ کرو ایک پاس حکومت آ جائے फौज तुकी खड़ी है पुलिस तो खड़ी हैकूमत खड़ी है सकूली खड़े प्रोफेसर थोड़े खड़े न उधरों आ जाए बुश उधरों चला जाए कोई नेक बंदा ला ला दाड़ी शरीफ रखी होर पग रखी होनत के मुताबिक लिबास हो सची बोलिया जे वो प्यार के करे नफरत के करे के इज्जत करे कि धक्का मारण गे सची बोलिया जो बोल हो। चलो छा पुत्र हो सका पुत्र लगा हो लगा खला प्योर इज्जत कहीं इज्जत होनी है मुड़ भेज लाख लाना, लाना। कब्बर नेक नार करे ए लानती प्यो की इज्जत भी न करे سکول گولی مارا گولی توجہ نہیں فرمائی آئی میرے سونے نوی نے فرمایا خبر خبر آکھ دی تو مجھے بڑا بہرا لگتا ہوں اگلے بول سن فائدہ بلی تو حق میں سپر دو اج ویس ترا سنی جیگا میں تیرا ہشرکی کرنی آ میرے سونے نبی فرمایا سنو اے اور بخشی برادری فیل تا قبر قبر نپ دی او پسلیاں اپنی تھان چڑی نبی نے اپنی انگل شریف انگلشہ پسلیاں کھبے پاس ہو جبے پاسے والی سجے بنے ہو جائے بلا ہوں سب نہ تین ستر آئندہ سپ مقرر ہوں کافر فافر رب سونا پناش لو تنیا فرمایا جے ایک اجدہ سب روئے زمین تے پھوک چ مارے ری دنیا سبزہ کسے تھا سے نہیں اگن لگا سبزہ بند ہو جانے ہوں میں پوچھنا وا ذرا ایمان لگ دس فاجر آخر جا فرد چاجب بار بار چھے یا مستفا سنت بار, بار چھے ہاں جی منے سہی چنے حرام کرے حرام کام کرے شراب پیوے زنا کرے ٹی ویا چکلے ویکھے ہاں زنا کرے جھوٹ بولے ملاوٹ کرے گاڑی بار بار مناوے فاسق فاجر ایمان دس ایمانڈے نبی سونے فرما یہ جدو کافر پھر انہوں قبر نار قبرے کر دی پہلو نپدی پتری وکری کر چڑتی ہے پھر ستر سپ مقرر ہوتے ہیں ہوں ایک سپ دا حال سن لے نبی سونے دی ایمان دس نبی عذاب کبردہ بدکارہ واسطے ان کا دسناوے ہو ملہ آنکھ میں بخشے پیجے میں کبروی تیری تھنڈیے حشروی تیرا تھنڈے میں پچھنا فرمان رسول در سجے یا اس ظلوم جہول در سجے فتوا بریلی شریف میں فتح بریلی شریف جتوں دے ختم دے مسلے یاد درو مسلے یادوں کا فتوا لکھا سفا نمبر تین سو نبے ہاں ہندوستان تو اتوے تو مرے پے نا اتوے کچھ جی اتوے یوتیا ہاتھ لکھے پی رہے ٹی وی دیکھنے والا فس کو فجور کا مرتکب ہے یہ سوال پوچھا گیا ہے ایسا امام جن کا کام و قیام بے دینوں اور ٹی وی دیکھنے والوں کے ساتھ ہو ان کا کیا حکم ہے اس امام کا سوال تو جواب کیے ٹی وی دیکھنے والا فس کو فجور کا مرتکب ہے کہ اس سے تعلق ربط ضبط رکھنا باعث تحمت کو الزام ہے اور ان سے بچنا فرض ہے جس کے گھر میں ٹی وی لہذا ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہ درست نہ روا اس امام کو چاہیے کہ وہ فوراً اس سے قطع تعلق کرے اور جدا ہو جائے یقیناً اگر امام مذکور ایسے لوگوں سے تال میل رکھتا ہے تو وہ و فجور کا مرتکب ہے اور اس کی امامت ممنوع اسے امام بنانا گناہ اس کی اقتدام میں نماز پڑھنا مکروض تحریمی واجب لیا جنیا پڑی کھڑے جو دوبارہ پڑھو او, او, او, او इमाम टीवी आला घर जावे थे मगर नमाज जैद को नहीं जे अपने घर थे तो की बनती साड़िया नमाजा ना चिश्ती फतवा हम जो बरेलर अपनी तरफो कट्टी बैठा जेड़ा उसी बरेलवी हो सकता ही सामने तिताब चाई बैठा دسیا ہے بارت پڑھ کے ہاتھ چکو ہاتھ چکو بدوا کرو بریلی شریف وسل والے سارے برباد ہوا آخو چپ کر گئے ج نہیں نا ل سمجھ ل مستفا شریت کا سبق مل رہا فتوا۔ جا ٹی وی رکھ والا مولیاں تکریر ٹی وی چھوڑ والا کاری بریلی کا ستوا بریلی کا ستر سپ مقرر ہونے نے بدکار بدکار ٹی وی والے تو خالی شہروں شہری قبر ٹھنڈی کیسلا کر کبرتے آن دیکھ سپ کر دھیرے شریت بنا مداق کی دوسرا کتاب کا نام ہے الدین فکی ہے بہار بہار لکھن والے مولانا آزمی رحمت اللہ تعالی شندوستان پہلی جلد سفر نمبر ایک سو سولہ کن ایک سو سولہ آ لے جا موہم یار ہر گلتی رہے آر بندہ جمدیا ماں پیٹ ولی نہیں ہوتا سیدھا نہیں نکلتا عمر فاروق پوجا رہے پر جیسے ہدایت آئی سو خلاف ہو گیا میں جانا ٹی وی تھروڑا گا توبہ کروں گا نویں سروں ہاں نو گا کرا میں آخان گا سکول وی لانا پہ جی ٹی وی تاریخ ٹی وی بھی لانا میں بات کرنا پھر توبہ اے توبہ چکرے گا بچ جا جائے گا ستر تو بھی مجات ہو جائے بنے گا تے خوش آمدید تے منی ہونا اصا ہوں اتو پیسے کھل جرلہ خریدنا سائن روپیے لگتے سن لکھا زمین تیری بن گئی ہے روپیہ ایک نہیں لگا مہان نبی مول مل تیسری کتاب نظہت القاری شرح بخاری مولانا مفتی شریف الحق امجدی ہندوستان میں وصال کر گئے پانچ جلدی کتاب جلد نمبر پنجو صفحہ نمبر پانچ سو اکوجا انہوں لکھے صاف لوگ کہتے ہیں ٹی وی اکس ہے فلم اکس ہے میں بھی پہلے یہی کہتا تھا لیکن جب غور و خوش کیا پتا چلا یہ غلط ہے غلط ہے یہ عکس نہیں عکس اکس والے کا محتاج ہوتا ہے عکس والا سامنے ہو تو عکس رہتا ہے عکس والا سامنے نہ ہو تو عکس نہیں رہتا ٹی نہ فلم میں جو کچھ ہے جو جس کا جو کچھ ہے وہ مر گیا لیکن اس کی تصویر موجود ہے تصویر موجود ہے یہ لا لکش نہیں فرمایا مزاحت خلق اللہ pii... کی وجہ سے مشابہت کی وجہ سے یہ ٹی وی فلمیں تصویریں حرام ہیں اور تصویر کی بنسبت ٹی وی فلم زیادہ حرام ہے پیر کی ہو مرید کی ہو کاری کی ہو کسی کی ہو سب کی حرام ہے چوتھی کتاب مولا لادی استاد میرے بھی استاد مولانا غلام رسول رضوی صاحب رحمت اللہ ہے مولانا سردار احمد داماد حدیث میں بھی انہوں کو حضرت پڑھتے مولانا مفتی محمد عریف صاحب آپ دی کتاب تفہیم البخاری بخاری دی شرح جلد پہلی ہے فلم حرام ٹی ویا حرام بھاویں مولنگ تے بابا با بڑے بڑے امیری سوتن بنے فرد سارا کچھ فر فر فر آ گیا ہوں شریعت خبردار آرام آخر پھر ڈالر نہیں دیا گے پھر آن نہیں دیا گے آ دیا گے پھر یہ آدھے نے سان ڈالر میری مہربانی مدرسے قومی میں آر کی شرکت کے حوصلہ افزائی کی جاگے قبر دے سونا آئے گا سونا آخے گا تو میرا ہے پر اس چاہیے میرا ہے اے شاعر ہے दाथ कबर दे, सूना आखे दे ते छेर देखेगा मरदूदा फिस्को फजूर की हद की फिर ना है। ते वेट कबर दे हजूर आखे छत्ते छत्ते फिर कुछ ना दे, आसाण के ख्याल खुश थे ستر سپ انتظار کیم کوفر برائیاں کر کے دلے موم نے مومکی کر کے درد ہے دل ہے ترقی کی دعا کر اچھا آخری گل کر آخری گل اے قوم دے, ندر، دے کفر دی دلیل وے اللہ میرے مولا بھی ہزار لڑکیاں دی لڑکیا لاہور چ ریس ہوئی ہے بھی ہزار لڑکیاں دی ساریا سلف اسٹارٹ تھن ایک بھی نہیں سی جڑی تکیا اسٹارٹ ہوا ایمان نہ لگ رہا تھا سلف چکی کھڑی سن ہوں ہوں بیٹھ بیٹھے کی پکڑا <تصفح> بڑا ٹائم چھ بجے چھ بجے میں لاہور نماز پڑھ لایا حکم اثر دی نماز تاخیر پڑھو قبلا تقریر شمس بس वा घंटा पे भी मिनट सिर्फ तक जीरह मिनट बस अलहमदुल्ला खड़ी खनजीरे आला खनजीरे आला मुल्क जी जी सारे शौर आले तरक्कीो फैसर जिन्हें खोतिया कुत्तिया टैक्सियां तैयार की खड़े ने वेख दे, दे माडल जो तैयार किए ने वेखिए कर दी मेहनत कच्ची पाई खड़ी सलफ चुके तुर पी हां कोई तो बखताली पहली सलट सीधी चौथे गेर पे हों कोई मुड़ा मठे मठे पहले दूसरे तीसरे ता चौथे त जाप गई پھر پھر جناب جی کوئی نشی حضرت جی تے کوئی ایک سو بھی کوئی پورے میٹر کٹی تھی تے ڈیڈی ویکن ڈائر ڈیڈی قوم دے تعلیم یافتہ شور والے لانا سم خدا دی میں گولی کیوں نہ شور نو جڑا کے سکول جائے پلا خدا دی ویخنا کڑا ہے اے تعلیم ہے جو سلف چکی کھڑی تیری تھی تو <تص> پچھو ڈیڈی کھلو کے پیانے علم نہ پڑھیں گے تو <تس> کیسے شعور آئے گا علم نہ پڑھیں گے تو <تص> یہ کیسے <تس> نسے گی علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرد ہے لاکھ دلا میرا علم سلف چکانا ہے علم سلف, ہے. علم سلف ہے سبحان اللہ علم کچھ ہزار دی دوڑ لوانا ہے پھر فوج کی آخر ہے پولیس فوج نے یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے اگر کوئی سی مولوی نے روکنے کی کوشش کی تو ہم بہت آ نہیں ہاتھ نمپتے گئے ساری تھی کچھ پا کے پٹ کٹ کے کلوتی ہے خطری ہندو سکھ سارے وے مالی جی روکنے کی کوشش کی لانا. لانا. لانا. میری طرف اس بندے جا سکول لانت نہ پاوے میری طرف اس بندے تھوک دس چلانا پر چونسا پانے میں خاتو نے جنت نو سڑک پہ آؤ دی بجائے ہجرت بند کیا علم پیاکھ دا سڑک کچی پوا کے دگلا پھر ڈیڈی کی پیاکھ دیری گڈ رہی، اے اے اے اگلا دل فکر میں کچھ بھی نہیں یہ میرے مولا کا فضل ہے وہ میرے مولا کا فضل ہے اور میں کچھ نہیں بس پیر دی دعا اپ پی یہ نسی جان پیر پہ واہ پیرا تیری پیری تو تیری دعا دین تو سوال کرنا بھائی مان دسی اصا اپنی سکول نہ پڑیاں نو آخیے سن دو کر کے بخا کی خدمت کر سچی بولو ईमान बसा अपनियाूल न पढ़िया मावा भैणां निये सू नो की कर रहे तू पता नहीं की समझ बेचात कट के एक नहीं दो नहीं हजार होर सुनो यह हुकूमत दफेल नहीं आवाम दफेल जी घर बैठी हुई गुम तन क्या दौड़ सात और देसी तबका इन्होंखा दौड़ करो अपनी धीरे सची बोलिया जो डर खीद बेशौर बेशौर आखिए जरा अपनी धी नो کر مطلب تسی بولنے نہیں کہو گے گو گے یا سوٹا کڈو گے سچی بولو ہاتھ کھڑے کرو جا کڈے جاسا آئے بھی کٹ باہر لیا تو مطلب آدھا ٹھیک لئی آنا وہ ہاتھ کھڑے نہ کرے تے سجے کبے سر والا کہڑا بیٹھا ہے देखा जो नफावन के देना चाहता है <laughs> सवाल करना दस शउर आए किए बस एना फैसला करना भी हजार न कच्ची पवा के सड़क ते नफाव आला खतरिया काफड़ा कमीने हर किसी के सामने ओ शऊर आला یا ون کا نا سن کے لتر وکھان آئی لکھا ہے یہ شعر والے نے سچی دسو بولو تنے میں سکول کھلی ہونا باہر بندے بے شعور کھوتے پی نے گلے بےغیرت بنتے پے نے تنا شعر کیا سیکھا پلٹی اس قوم پلٹی دا اللہ تعالی شانا بس صرف مومن سے دعوان آن الحمدللہ دعوا میری شان بہاول حق زکری ملتانی بہاول حق زکری ملتانی موضوع پھر تے دے داڑا میرا موضوع آ چکے ملیا <laughs> ایک آدمی نے خدا کے نام پر جانور وقت کیا تو جب جانور کی قیمت لگوائی تو زیادہ قیمت لگنے پر مکر گیا yani زیادہ قیمت کی وجہ سے دل میں بےمانی پیدا ہو بیچ کر کھا گیا خدا کے نام بھائی جہ جا بندہ اللہ تعالی دے نام پاک دے جانور وقت کرتا ہے بدل سا بدل اس جانور نو جانور بھی رکھ سکتا ہے اس کی حضرت کا دربار مبارک کہاں ہے دند مبارک شہید ہوئے اے ماما تحقیق کر چکے ہیں کہ دندان شہید نہیں ہوئے ہاں دندان شہید نہیں ہوئے باقی میں چند دنوں تک میرا ایک موضوع سنو گے اس سلسلے میں بس جا رہے ہیں میں باقی جو کچھ ہے میں جواب دے دوں مصطفا جان رحمت ملا خو شمع بز میں ہدایت پیرا آس چھوڑ دو سب ملو پھر تھام لو سب دام صفارب کی رحم تیرا خوب سلام مولانا محمد حنیف صاحب دو <آمی> ye rahi rahi ye sabhi ke liye prarthana amen hum bandhina maata